الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا اي والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلينا انقا واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله نور حسمود برکت کے لیے درو شریف کی فضیلت سنتے ہیں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپۂ رحمت صلی اللہ تعددہ علیہ وال وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے دور ہوگا مل کر بروز پاک پڑھئے. علی اللہ تعالی علی محمد و رمضان المبارک شریف کی آخری شب پاکستان کی سزاؤں میں اپنی برکتیں لٹا رہی ہے ترافی کے بعد کا وقت ہے اشاخان رسول بعض مسجدوں میں عبادتوں میں مشغول ہوں گے اوقات کی ڈفرنس کی وجہ سے اور بعض فارغ ہو چکے ہوں گے اور کرشمہ دیکھیے قدرت الہی کا کہ کسی اور خطے میں رمضان کی کوئی اور تاریخ بھی ہو سکتی ہے کوئی اور سات بھی ہو سکتی ہے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا تو کوئی سحری میں مشغول ہوگا یہ بھی کیا ہی مزے کی بات ہے ذوق افزا بات ہے کہ الحمدللہ روزے کے رمضان کے اس جو جدول ہے مختلف عبادات پر مشتمل دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عبادت جدول کے کسی نہ کسی حصے میں مشغول ہے آپ سب کو رمضان کا یہ پیارا پیارا جدول اور یہ پیاری ساتیں بہت بہت اس میں نیکیاں کرنا نصیب ہو اور اب تالا ازل کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول کریں حضرت سیدنا یحییٰ بن اکسم رحمۃ اللہ تعالی اڈے یہ پتہ کون ہے بہت بڑے قاضی ہیں چیز جسٹس سمجھ لیجئے جسٹس سمجھ لیجئے آج کل کے دور کے اعتبار سے سٹیٹس وائز لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اسلامک جورسپوڈنس میں یعنی فقہ میں ان کی علمیت اور فضیلت جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی پرسوں جن کا نگرانی شعرہ تذکرہ کر رہے تھے نا اتنے بڑے بزرگ تھے تو یہ ان کے شاگرد ہیں اور شاید اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن چلے ذرا تھوڑا سا ایک اور فریم آف ریفرنس دیتا ہوں آپ کو جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنے جلیل القدر بزرگ ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف والے ان کا نام تو سب نے سنا ہوگا نا تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں اور امام ترمیزی علیہ رحمہ کا نام بھی سنا ہوگا یہ امام بخاری جتنے مشہور تو نہیں کیونکہ امام بخاری بخاری شریفیوں سے تو بچہ بچہ الحمد للہ مسلمانوں جانتا ہے صحا ستہ شریف نے جو چھ حبی شریف کی بہت ہی زیادہ مستند مبارک بہت پیاری آتھنٹک کتابیں ہیں ان میں ترمزی شریف بھی شامل ہیں تو امام ترمیزی علیہ رحمہ اس کے معالف ہیں یہ امام ترمیزی کے بھی شاگرد ہیں یاحیہ بن اکرم رحمۃ اللہ تعالی بہت ادب کرنے والے تھے بہت علم والے تھے اور ان کی ایک کتاب کے بارے میں بزرگ علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ جس نے ان کی اس کتاب کو غور سے پڑھا وہ ان کی علمیت کو جان لے گا اتنی زی علم قسم کی انہوں نے کتاب الحمد للہ تحریر فرمائی ہے لیکن خیر ان کی ذات مبارک کی سیرت و سوانے برکتیں حاصل کرنا تو مقصود ہے لیکن بنیادی موضوع ان کا تذکرہ نہیں ہے تذکرہ یہ ہے کہ یہ ان کا جب وشال ہوا نا حضرت یاحیہ بن اقسم رحمت اللہ تعالی علیہ تو ان کے وشال شریف کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا معاف اللہ ہوگے کا یعنی اللہ وجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اب ان کی جلالت اور شان و شوقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے جو علمیت انہیں عطا کی ہے وہ ذہن میں رکھیے گا اور یہ واقعہ سنیے گا ارشاد فرمایا غار بارگاہ الہی میں حاضری ہے اللہ اعظب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور فرمایا اے بوڑھے نے فُنا فُنا کام کیا فرماتے ہیں مجھ پر اس قدر روپ تاری ہو گیا کہ اللہ ازد بجلی جانتا ہے اتنے جلیل و قدر بزرگ نہیں ہے، لیکن بارگاہ کون سی ہے اب جو آ رہا ہے نا جو حصہ یہ دل کے قانون سے سننے والا ہے پھر میں نے عرض کیا اے میرے رب ازد بجل حدیث شریف کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال نہیں بتایا گیا ہے اللہ اللہ میں قربان اے میرے رب حدیث شریف کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال نہیں بتایا گیا ہے ارشاد سرمایہ تیرے سامنے میرے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے حالانکہ وہ سب جانتا ہے میں نے کہا اب یہ دھیان سے سنیے گا بہت مزہ آئے گا لذت انگیز مدینہ مدینہ بہت پیاری حکایت ہے میں نے کہا مجھ سے حضرت سید عبد الرزاق نے بیان کیا وہ حضرت سید مر سے وہ حضرت سید زہری سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضرت سید انس ربزی اللہ تعالی عنہ سے یہ سند بیان کرتے جا رہے ہیں اور وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ والی وسلم حضرت سیدنا انا امین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو نے ارشاد فرمایا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں پس وہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے اور میرا گمان یہ تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا تو اللہ تعالی عز اللہ نے فرمایا جبرین نے سچ کہا میرے نبی علیہ السلام نے سچ کہا انس زہری معمر عبدالرزاق نے بھی سچ کہا اور میں نے بھی سچ کہا حضرت سیدنا یحییٰ بن اکتم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں پھر مجھے لباس پہنایا گیا اور جنت تک میرے آگے آگے غلام چلے تو میں نے کہا واہ یہ تو خوشی کی بات ہے رحمت حق بہا نہ می جو رحمت حق بہانہ می جو یعنی اللہ تبارک مطالعہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ رحمت تو بہانہ تلاش فرماتی نہیں تو یہ حکایت آج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آٹھویں شب عشرائے رحمت کی یہ ہمیں نصیب ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر زندگی رہی تو دو مبارک راتیں اس عشرہ مبارک کی ہمیں اور ملیں گی اور رحمت جب ہوتی ہے نا رحمت کی نظر وہ منقول ہے روایتوں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک گناہ گار ہوگا نا اس سے جب یعنی اس پر رحمت کی بارش برسے گی قیامت کے روز اور اسے اس کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال ہوگا اس سے جب کہا جائے گا کہ پڑھو اپنے گناہ پڑھو جب وہ گناہ پڑے گا پڑھ پڑھ کر سنائے گا تو وہ یعنی شرم کے مارے وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا وہ چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑتا جائے گا تو ارشاد ہوگا کہ جا ہم نے تیری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا تو عرض کرے گا کہ مارا میرے بڑے بڑے گناہ تو رہ گئے تو اس پر منقول ہے کہ آپ صلی اللہ عین و تبسم فرماتے ہوئے جو روایت ارشاد فرمائی تھی تو رحمت جب رحمت کی بارش پرستتی ہے نا تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے مدینہ مدینہ یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں بہت قیمتی گھڑیاں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اشرائے رحمت میں رحمت کی جو چھم چھم بارش پرس رہی ہے جس طرح سے لوٹنے والے خزانے لوٹ رہے ہیں اسی طرح اس جب باڑہ بٹ رہا تو ہمیں بھی فقیروں کا روپ دھار کر اپنا کشکول لے کر دامن پھیلا کر جھولی بھرنے کی خوب خوب خوب کوشش کرنی چاہیے حضرت ایوب علیہ السلات والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزم وج اللہ نے سونے کا مین برسایا سونے کی بارش برسائی یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہے یہ واقعہ تو حضرت ایوب علیہ السلات والسلام نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا تو ارشاد ہوا مفہوم ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کیا تو عرض کیا کہ اے اللہ تیری رحمت سے مجھے کوئی غنا نہیں, نہیں اس سے امیر تھوڑی رحمت سے کوئی امیر تھوڑی ہو سکتا ہے اتنی, اتنی رحمت ہو گئی ہے بہت ضرورت نہیں ہے اللہ تو رحمت تو جتنی مرضی رحمت کی برسات ہو ہوتی ہی چلی جائے ہر آن طلب کرتے ہی رہنا چاہیے تو عشرائے مبارکہ کی عشرائے رحمت کی کھوکھو برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوششیں اور Uh, صحیح اور افٹ کرتے رہنے چاہئیں اور ایسے اعمال کریں کہ جس سے رحمت الہی جوش میں آئے اور زیادہ سے زیادہ ہم رحمت اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں عموماً ہوتا ایسا ہے کہ uh, جب یعنی yani, محسوسات ہیں نا ہم عام لوگوں کے یہ آدھی ہو جاتے ہیں کسی سچویشن میں ہم زیادہ دیر تک رہیں تو محسوسات آدھی ہو جاتے ہیں uh, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا انہیں تو سمجھے حضور حاصل ہوتا ہے شروع میں رمضان شریف آیا ہوگا تو اشر رحمت اشر رحمت بڑی موٹیویشن ہوگی بہت توجہ بھی زیادہ ہوگی پھر ایک دن گزرا دوسرے دن گزرا تیسرا دن گزرا چوتھا دن گزرا پانچواں دن گزرا پھر ریلیکس موڈ میں بس یہ میو ہو جاتے ہیں عام لوگ تو قدر کرنی چاہیے پھر نہ جانے اگلی اگلے سال کا رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا کہ نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو غنیمت جان کر اس کو غنیمت جان کر ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمت لوٹنے کا سامان کرنا چاہیے اور پھر دیکھیے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بلکہ یہ انسانی مزاج اور نسیات ہے کہ جب کوئی اہم ایونٹ آنا ہوتا ہے نا اس سے پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں اور اس کے قلب انسان کے قلوب کو اس طرف مائل ہوتے ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے اگر پہلے سے توجہ یعنی اصل موقع آنے سے پہلے توجہ رکھے گا تو جب موقع آئے گا وہ اصل موقع آئے گا تو زیادہ نفع حاصل کر لے گا اچھا جو چالاک قسم کے لوگ ہوتے نا وہ اپنے کاموں میں اپنے فائدے اٹھانے کے لیے بھی اس انسانی نفسیات کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی یعنی اے, اس یعنی فرائمنگ کہتے ہیں ایک مارکیٹنگ کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فرائمنگ اس کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ ابھی رمضان آیا نہیں ہوگا لیکن رمضان سے متعلق جو بھی بزنس ہیں وہ اپنی اپنی چیزوں کو رمضان سے منسوخ کر کے پیش کرنا شروع کر دیں گے ابھی رمضان شریف نہیں آیا ہوگا شبان شریف ہی چل رہا ہوگا کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کا ذہن جو ہے نا ابھی رمضان کی طرف مائل ہونا ہے تو رمضان کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹ کی طرف بھی اپنی چیز کی طرف بھی مائل کرنا شروع کر دو تو وہ انسانی نفسیات کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ابھی اس نے ذہن انسان کا تو یہ بنتا ہے یار چلو ابھی تو نہیں نا رمضان میں لے لیں گے وہ ضرورت نہیں بھی ہوتی تو وہ لے لیتا ہے یا بعضوں کا ضرورت سے زیادہ چیز لے لیتا ہے تو ہم اس انسانی فطرت کو اس انسانی نسیات کو نیکیاں کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کریں اور اپنی آخرت کی تیاری اور اس میں اضافے کے لیے اس کو کیوں نہ برتیں ہے نا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف کی طرف توجہ اور رجحان شابان شریف میں ہی ہو جائے اب مبشرہ اشرائے رحمت تشریف لایا تو عشرائے رحمت پر جب فل فلج ہماری توجہ ہوگی تو یوں سمجھ لیجئے آنے والے جو بیس دن ہیں اللہ نصیب کرے ہمیں رمضان کے تو یہ گویا کہ عشرائے مغفرت اور جہنم سے آزادی کے لیے بھی ٹائمنگ ثابت ہوگی یعنی جس کا قرض جس کا ذہن جنرلی اسپیکنگ عشرائے رحمت میں نیکیوں کی طرف زیادہ ماعل ہوگا زیادہ وہ مشہور ہوگا تلاوت قرآن میں نوافل کی کثرت میں علم دین کے حصول میں تو قوی امید ہے کہ آنے والے بیس دنوں میں بھی اس کا نفع اٹھانے کا چانس جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوگا یعنی جو سست اسلامی بھائی ہے وہ اشرائے رحمت میں بھی سست رہا اور ایک اسلامی بھائی وہ چست رہا تو جو چست رہا امید قوی ہے کہ وہ آنے والے بیس دنوں میں بھی چست رہے گا زیادہ برکتیں حاصل کر لے گا اور جو سست رہا وہ آگے بھی سست رہے گا تو رمضان کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کے لیے بھی چلیں اب آج آگ کھل گئی وہ یہ تو آج پتا چلا یار اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائمنگ ہماری تو نہیں ہوئی اب ہمیں تو آئندہ نہیں ملے گی برکت تو ہمت توڑ دیں نہیں نہیں یہ مقصد نہیں ہے آج سے کر لیں توجہ جتنے ایام جتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں انہیں آج سے قیمتی سمجھ کر ان کی قیمتی تو ہیں یہ اپنی دل میں اس کی قیمت اور قدر کا احساس اجاگر کر کے زیادہ بیدار کر کے آنے والے دن کی دنوں کے لیے ابھی سے پرائمنگ کر لیجئے ابھی سے ذہن اور قلب کو مائل کر لیجئے تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ آخری دنوں میں جب حرص و حوث میں مبتلا لوگ یا ایسے لوگ جو دنیا کی محبت جن کی طرف مائل ہو جاتی جن کا قلوب دنیا کی محبت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ کہ جو آخری راتوں میں شاپنگ کی طرف زیادہ جن کا دھیان ہوتا ہے تاخراتوں کی برکتیں سمیٹنے کے برکس تو انشاءاللہ شاء اللہ ایسی یہ جو مرض ہے نا اس کی شدت نہیں ہوگی اور قلب جو ہے وہ عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوگا اور شاپنگ سینٹر کی طرف یا شاپنگ کی طرف یہ کھسکے اور ادھر ادھر جائے اور کادو سے بھاگ اور ہم اس کو تھامتے رہیں کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے تو یہ عموماً ان کا ہی ہوتا ہے کہ جن کا شروع سے اس طرح کا معمول نہیں ہوتا تو ان شاء اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آنے والے ان ایام میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا آپ سے میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کا معمول شریف عرض کروں گا جو رمضان المبارک میں پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رمضان شریف گزارتے تھے اس میں ان کا معمول تھا تو ایک تو میں نے آپ کو رمضان شریف آنے کی موقع پر ان کی جو کیفیت تھی وہ عرض کی تھی اور ایک عرض کیا تھا کہ ایک معمول آپ سے شیئر کروں گا تو وہ معمول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں فلو ال الحبیبا محمد وبارہ کا مصنف وہ کیا ہے جناب وہ یہ ہے کہ اگرچہ پورا سال تلاوت قرآن آپ کا وظیفہ تھی یعنی حضور تنور شافع یوم الجزا من مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق ہے اگرچہ پورا سال تلاوت قرآن آپ کا وظیفہ تھی مگر رمضان میں تلاوت میں اور کثرت فرماتے سال کی بقیہ راتوں میں نوافل اور تحجد میں خوب قرآن پڑھتے مگر جب رمضان آ جاتا تو اس کی راتوں میں پہلے سے بھی طویل قراءت کرتے مسند احمد میں ہے کہ آپ کے رازدان صحابی حضرت حضیفہ ربزی اللہ تعین ہو رمضان مبارک کی راتوں میں آپ کی تلاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں مجھے ایک دفعہ رمضان کی رات میں آپ کی میت میں نماز ادا کرنے کا شرف ملا اللہ اللہ اس شرف کے قربان رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حضیفہ کی قسمت پر قربان کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں رمضان شریف کی رات میں انہیں نماز ادا کرنے کا موقع ملا فرماتے ہیں آپ نے سورہ بقرہ پڑھی پھر آل عمران پھر انسا پڑھی جس آیت میں خوف الہی کا ذکر آتا وہاں ٹھہر،, وہاں ٹھہر کر اللہ تعالی سے مانگتے ابھی آپ نے دو رکعتیں مکمل نہیں کی تھیں تو بلال نے فجر کی آزان دے دی یعنی تمام رات قرآن کی تلاوت جاری رہی یہ تھا پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل السّلام علیکم ہو گئی آنکھوں میں کچھ نکالنا پڑا ڈھونڈنا پڑا تو سینا فسیلاسم اس لیے نہیں ہوا کہ آپ لیٹ ہوئے جی ہاں ماشاء ماشاءاللہ کرم الیکل کیا الحمد الحمدللہ رب اللہ کل اشیر جا رہا ہے بس اللہ اختر اللہ اختر آئے چلاشر چلا رحمت چلا ہاستا تجھے آٹھویں شب آ گئی آٹھویں شبا گئی آٹھوی شب اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہے فرمائیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ مخصوص آتا ہے آج موضوع بھی یہی رکھا ہے کہ رحمت کی طرف تو جو یعنی پھیرنے کا ذہن تھا مدنی چینل کے ناظرین کا رحمت الہی کی طرف کہ رحمت حق بہانہ میں جواہیب رحمت حق بہانہ میں جواہیب تو یعنی یہ احساس ہو کہ یہ رحمت بھڑی گھڑیاں رحمت کی ایک چھینٹا پڑ جائے تو پیڑا پار اور یعنی نیکیاں برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گناہ کثیر کا کثیر گناہ عظیم گن یعنی کبیرہ گناہ ایک نظر رحمت سے معاف ہو جائیں یہ وہ قیمتی گھڑیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت بھیک لینے کی خوب خوب صحیح کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور دن جو رہ گئے کسی نے اگر ضائع کر ڈالے مثال کے طور پر تو یہ جو تین راتیں رہ گئی غنیمت ہیں غنیمت ہیں جس میں کی کوشش وہ اور بڑھائے جو نہ کر سکا وہ قدر جان جائے یہ دو راتیں رہ گئی ہیں کتنا عجیب ہے یعنی جنتی بھی حسرت کریں گے اللہ جنتی بھی حسرت کریں گے وہ جنتی جنتی اس بات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا جنتی ان اوقات کو یاد کر کے حسرت کریں گے کاش اس وقت کو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو راضی کرنے میں گزارا ہو اللہ ہوتا ہے مارکیٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی چیز نکل جاتی ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اب یہ بھی کر لیتا ہے یہ بھی کر لیتا یہ بھی کر لیتا ہے تو دو پیسے زیادہ بچ جاتے ہیں حسرت کرتا ہے نا حالانکہ اچھا خاصا کمایا ہوا ہوتا ہے اچھا خاصا کمایا ہوا ہوتا ہے لیکن کم جتنا کما سکتا تھا اتنے نہ کمانے پہ نقصان کا وہ افسر کر رہا ہوتا ہے دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے تو اس کا کیا علم ہوگا اللہ اللہ کی مولانا میں کیا ارض کروں کہ جو جنت سے محروم ہو جائے جنت پہ جا کر بھی جب یہ معاملہ ہے اور ایک شخص وہ ہے جسے ہوگی کہ جس سے دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا اس سے بھی حسرت ہوگی تو اللہ کی کرو رحمت ہے اس طرح رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہمارے ساتھ ہے کوشش یہی کرنی چاہیے اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ مجھ گناہ بدکار کو بھی یہ توفیق دے کہ رمضان المبارک کے جو لمحات ہیں انہیں ضائع نہ کریں مطلب ان عمر میں رہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تعالیٰ کو مطلب اچھے کاموں میں رہیں نیک کاموں میں رہیں اس کی بڑی قسمیں ہیں بڑی قسمیں یعنی نیک کام محض ایک مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے یا مسجد میں ہی وقت گزارنے کا نام نہیں ہے نیک کاموں کی بڑی فہرست ہے جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے اب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو بڑے بڑے اس میں آپ کو مواقع ملیں گے زندگی میں بہت سارے مواقع راستے میں چلتے چلتے دس کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم نیکی کے کام سکتے ہیں ماشاءاللہ نہیں میں آپ کو ایک بس کرو ابھی ایک ویڈیو بتا رہے تھے میرا خالی ویڈیو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ویڈیو دیکھ لیتے وہ میں یہ غور کر رہا تھا ویڈیو میں کیا ہے مطلب ایک عجیب سی کیفیت وہ عجیب سی ویڈیو تھی لیکن اس پر کیا عرض کیا تھا ابھی اب آپ نے موقع دیا اور ایک ذہن میں بات آئی تو اس پر میرا خال ہے شاید اس پر مدنی پھول دے سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں میں ہے میرا گٹر کا ڈھکن غائب ہونے کی وجہ سے رات کی تاریخ میں عوام حادثات کا شکار ہو جاتی ہے یہ مین روڈ کا منظر دیکھیے گٹر کا ڈھکن درست نہ ہونے کی وجہ سے کار خطرناک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئی اسی طرح بعض اوقات جانور بھی اس میں گر جاتے ہیں ایسی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ چھوٹے بچے اس میں گھر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بعد نشے کے آدھی لوگ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر گٹر کے ڈھکن چرا لیتے ہیں اور اس میں سے سریا نکال کر فروخت کرتے ہیں اب یہ بھی ایک سوشل میٹر ہے جیو. معاشرتی ما... مسئلہ ہے اب اس میں اول تو یہ کہ وہ طبقہ جو اس طرح کے ڈھکن خریدتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ چوری کے ڈھکن ہوتے ہیں اور یہ لانے والے اسی فیلڈ کے لوگ ہیں تو اول تو یہ کہ وہ اپنے اس کاروبار کو دیکھ لیں کہ چوری کا مال نہ خریدے اور ان لوگوں کو ان کی اصلاح کرے اپنی اصلاح اگر کوئی بھی قانونی ذرائع ہے تو اس کو استعمال کریں جبکہ شرح حدود پامال نہ ہوتی ہوں دوسرا یہ کہ اگر آپ جیسے میں نے کہا نیکی تو اس طرح نیکی کمانے کے مواقع ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کہیں گلی میں یا محلے میں یا کسی جگہ پر اس طرح ڈکن گائے کر دیا گیا ہے کچھ ہو گیا تو آپ کوئی دو آدمی تین آدمی جمع ہو کر کچھ اس کو ڈھانکنے کی کوشش کریں ہم تو دیکھتے ہیں ڈکر کا گٹر کھلا ہوا ہے ہم چلے یا خود مچ گئے نکل گئے یعنی آپ چلتے چلتے کسی نے آپ کو کہا ارے ارے, ارے, ارے گٹر کھلی ہوئی ہے گڑا ہے. اب آپ دیکھیں اور آپ نکل گئے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بچا لیا اللہ تعالیٰ شکر ہے ہو سکتا ہے آپ نے کہہ بھی دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے لیکن اب پیچھے والا نہیں بچ سکے گا یا بچ سکے گا اس کا کیا آپ تھوڑی دیر رک جاتے اور کہتے ہیں یار یہ کیا کروں میں کوئی ایک دو سامان لے آتے کوئی لکڑی کا پٹھا لے آتے کوئی ایسی چیز لے آتے کہ اگر اس کو ڈھک دیتے قریب کی کسی چیز کو سمجھ وہ بعض جو نا وہ چیز گاڑ بھی دیتے نا تو جیسے گاڑی گئی تو گاڑی کو منہ نہ پتا چلے چلو کوئی بھی ایسی نشانی لگا دیں پتا چل جائے پتا چل جائے پھر بعد وقت بارش ہو جاتی ہے تو بارش ہونے کے بعد یہ کھلا ہوا ہال بھی نظر نہیں آئے گا اور کتنی موٹر سائیکلیں اور کاریں جو ہے نا وہ گر جاتی ہیں کتنی مائیں اپنے بچے کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں اور بچہ یوں گا ہاتھ سے گیا اور سیدھا ہال میں چلا گیا بچے کھیلتے کھیلتے ہال میں گر جاتے ہیں جو ادارے کے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے اس سے جانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اپنا کوئی ایسا نظام بنائیں کہ جہاں پر اگر اس طرح کی چیز ٹوٹ پوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو ڈیفینےٹلی ریپلیس تو کرنا ہی کرنا ہے اب ریپلیس اب ایک مہینے کے بعد کریں گے یا کوئی حادثے کے بعد کریں گے اچھا ہے کہ اس کو فوراً ریپلیس کر دیا جائے فوراً اس کو کوئی تبدیل کر دیا جائے یا پھر جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو تلاشنا اداروں کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہوتا یہ ادارے اور یہ جو بعض اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے پاس ذرائع بہت ہوتے ہیں کچھ نہ کسی کو مطلب یہ سمجھے کہ وہ اگر کسی گار کے اندر بھی چھپا ہوا تو وہاں سے بھی نکال کر لانے کے واقعات آپ کو پتہ ہے ملتے ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے کوشش کریں عام عوام اپنا کردار ادا کریں یعنی کہ مطلب کسی کی راستے سے رکاوٹ کو دور کرنا درد کی لکڑی ہٹا دینا کسی کو پریشانی سے مطلب یہ کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں جو آپ سے دور کریں گے ان میں بعض وہ صورتیں جن میں جنت کی بشارت ہے اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاز بخشش کی بشارت ہے تو یہ بہت ساری ایسی یہ میں نے کہا رہا ہے، نیکی کرنے کے ذرائع بہت ہیں نیکی بلدن. کرنے کے مواعق بہت بڑی نیکی ہے جی. کہ کیا آپ میں جی اس میں میرا ذہن یہ کہ آپ اس پر بھی مدنی پھول دیں کہ جن کو یہ اس طرح کے جو کانٹیکٹس میں انوالو ہوتے ہیں نا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے تو اس میں وہ اسی انداز اور مقدار اور معیار کا سیاح لگائیں کہ جو بنتا ہے اور جس طرح کا کنکریٹ جس معیار اور مطلب پیمانے کے مطابق ڈالنا چاہیے اسی کے مطابق ہی ہو ورنہ وہ ڈنڈی مار دیں تو پھر وہ کمزور چیز تو جاتے ہیں ٹوٹ بھی جاتے ہیں چوری ہو جاتے ہیں اب چوری تو اب دیکھے نا آپ کے کار کے میرر چوری ہو گئے تو کیا اس کو چینج نہیں کرواتے موٹر سائیکل کے شیشے چوری ہو گئے ہم چینج نہیں کرواتے وہ ٹائر کے وہ جو کیا ہوتا ہے ویل کیپ ہوتا ہے وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں تو وہ بھی چینج کراتے اب اللہ ان چوروں کو ہدایت دے اللہ ان چوروں کو ہدایت دے اور ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توقی ادا کرے ایک اور پہلو یہ یہاں نکلتا ہے کہ جو ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں نا جو جن کو ان کے اوپر سے نہیں جانا چاہیے لیکن وہ اپنی سہولت کی خاطر وہاں نکل جاتے ہوئے طبیعت کی کمی ہے اب اگر خدا نہ کرتا کسی کار والے نے دیکھا کہ یار یہ ہو گیا اور اس کو ہلکی پھلکی سی کوئی چیلنج اللہ نہ کرے کوئی ایسی پریشانی لاہٹ ہوئی گئی اب تو کیسے لوگ نہیں ہیں ہم ہم اب, میں اب آپ کو بتا رہا ہوں آپ رک جاتے رک کر گاڑی سائڈ میں لے جاتے سائڈ میں لے جا کر تھوڑا سا غور کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے پھر کوئی دو آدمی کو جمع کرتے کہ یا دیکھو یہ ہول کھلا ہوا ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا یار آپ اس کو کچھ بند کرتے ہیں کئی بھی کسی ادارے کو جا کر کہہ دیا کسی بھی ذمہ دار کو جا کر کہہ دیا یعنی آپ بولے یار کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کرے گا تھوڑی اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا یہ سواب کا ملنا یہ فائدے سے کم ہے آپ کی تو کڑی ہوگی نا آپ اپنا کام کھڑا کریں اگر ہر فرد یہ سوچنا شروع کر دے گا یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں بدلے گا سارے کے سارے ایسے ہی ہیں جب سب کچھ ہم ایسے ہی سوچیں گے تو پھر ہمارے ملک و قوم کا اور ہماری سرزمین کی حفاظت کا کیا بنے گا حفاظت ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے افواج کو نظر بس سے بچائے اور جو اس طرح کے اور فورسز کے جو لوگ ہوتے ہیں جو واقعی خلوص دل کے ساتھ تندہی کے ساتھ اور اپنی مطلب کے جانوں کو جوخم میں ڈال کر ہمارے شہر میں ہمارے سرحدوں میں ہمارے ملک میں حفاظت کا انتظام کرتے ہیں ہم تو آرام سے سو رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی تو پین ہے نا یعنی ہونا چاہیے ہونا چاہیے اچھے لوگ کہا ہی نہیں ہونا چاہیے تو تبدیلی آتی ہے نا ہمارے سامنے ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں ہم تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان تمام عاشقہ رسول کو اللہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے کہ جن کی کوششوں سے الحمد للہ میں آ جاتے ہیں ہم سکون میں آ جاتے ہیں تو آپ اور ہم جو شہری ہیں ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں نا کہ ہم صرف صرف بربر کرتے رہیں گے چختے چلاتے رہیں گے اور صرف تنقید کرتے رہیں گے یعنی تنقید کرنے والے ہو گئے تو نے کبھی زندگی میں کسی سر سے کیلے کا چھلکا ہے خالی بات کرنے آتی ہے یار کیلے کا, کیلے کا چھلکا ہٹانے کی فرصت نہیں ہے بلکہ الٹا کیلے کا چھلکا گھر سے باہر پھینک دیتے ہو گاڑی میں گایا تو سڑک پر پھینک دیا آپ خود اتنی مطلب کہ مطلب کہ لاپرواہی والا سلوک کرے اور پھر ہم کریٹیسائز بھی کریں کوئی اللہ کرے کرتا ہے تو کرے مطلب کرنے سے مرادیں گے اس کو دیکھ کر میں کیوں کروں اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں اور خود کو بھی سمجھاؤں تاکہ ہمارے ملک کی ہمارے قوم کی ہماری سرزمین کی حفاظت ہو اس کو اچھے سے اچھا بنائیں ستر سے ستھرا بنائیں بہترین بنائیں پاک صاف بنائیں یہ میرا ملک پاکستان ہے اس سے ہمیں پاکستان ہی رکھنا چاہیے انشاء. اللہ عمل کرنے کی توقی کلام ہو جلام جا. ہو جائے نہیں جی ہو ہوگا کیا سوچ کر آئے ہیں آپ کچھ ناخان سوچ کر بنائیں گے ان شاء اللہ. اللہ. اللہ اللہ اللہ کون سا کلام مصطفیٰ بہت پیارا کلام ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ میرے اعلی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا پیارا اور بڑا خوبصورت کلام ہے اور اس کلام میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بھی ہے اپنی بے بسی بھی ہے اور آقا کی زبردست مطلب کہ وہ شفاعت اور مدد اور استغاثہ اور ہلتائیں آقا مدد کریں تو کیا آقا مدد نہ کرے تو کیا ہوگا ہائے ہائے ہائے ضرورت بڑے مطلب کہ آپ سنیں تو پھر بڑے ذوق و شوق سے سنیں مدینہ مدینہ کر کے سنیں بہت کھلے ہو کر سنیں آقا کی سناخانی ہو رہی ہے آقا کی ناطے ہو رہی ہے اور اب جھومتے رہیں ہاں جھومتے, جھومتے رہیں جھومتے رہیں جھومتے رہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں ایک دو تین الفاظ سے سمجھ میں آ جائیں گے آپ کے کہ پورا شعر سمجھ میں آ جائے گا اور دل دل خوش ہو جائے گا مزے کو مزہ آ جائے گا چلیں صلوا على الحبيب صلوا على محمد, عيش محمد, عيش محمد. عيش محمد. کتک اپنے ہوئے ارض یار رسول اللہ آپ ہمیں نہیں بھولیں گے یا رسول اللہ اب ہمیں نہیں بھولیں گے ہمیں کیسے بھولیں گے جب پیدائش کے بعد یاد رکھا ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے معراج میں یاد رکھا مزار پور انوار میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں یاد رکھتے ہیں ہر جگہ ہر گری یاد رکھا روتے ہوئے ہمیں یاد رکھا گناگار امت کو یاد رکھا گناگار امت کے لیے اش بہاتے رہے ان کے لیے بے چین رہے یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے بھولیں گے لیکن یہ بھی مولا ارض مالا لا مولا عرض کر دو He's <laughs> called سوچتی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم زبردست مشکل کشا مشکل کشا مشکل دور کرنے والا اگر ان کا یہ ذہن نہ ہوتا تو جن صحبی کا ہاتھ ٹوٹ گیا وہ ہاتھ لے کر بارگی رسال میں کیوں گئے آقا ہاتھ ٹوٹ گیا آقا ہاتھ ٹوٹ گیا. گیا سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے یہ تو فرمایا کہ ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ تبھی کے پاس جاؤ نا ان یہ غلاموں پر کرم نواز دیا وہ ٹوٹتا ہوا ہاتھ لے کر آئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لوہا دہن لیا یعنی تھک مبارک لیا اس جگہ لگایا ہاتھ جوڑ دیا ہاں ختم مولا علی کرمول تعالی وجل کریم آنکھ کا درد لے کر حاضر ہوئے لوہا دہن لگایا آنکھ درست کر دی اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے جنگ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی جنگ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئے کہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس کے آقا تلوار ٹوٹ گئی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم میں درخت کی شاخ دے رہی جاڑو اس سے جا کر لڑنے لگے آقا یہ کیا دے رہے ہیں یہ تلوار کا درخت کی شاخ ہے نہیں وہ یہ جانتے تھے جی کس نے کس نے جا کر وہ شاخ سے لڑنے لگے گئے کوئی تلوار اب وہ مطلب کہ یہ صاحبۂ کرام علومردوان کا یہ انداز تھا بلکہ صرف صاحبہ کرام کی سوچ نہیں جانور بھی, بھی وہ کون سا شہر ہے اپنے مولا کی ہے بس شان مزا میں نہیں اللہ یاد آئیں گے اور آقا اس کی فریاد سنے زمان جانتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی اسی طرح ہرنی آ کر فریاد کرے آقا اس کی فریاد کرے چیڑی آ کر فریاد کرے آقا اس کی سنیں یعنی کتنی خوبصورت بات ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مطلب یہ کتنا پیارا حسن اعتقاد ہے کتنی پیاری اچھا اس کے بعد جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وسال زاری فرما لیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب وصال زاری فرما چکے دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد بھی صاحبۂ کرام علی مردوان کے واقعات ملتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے یہاں آکر فریاد کرتے قرآن نے کہا ہے نا جاؤ کا کہ جب تم اپنی جانو پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ وہاں حاضر ہوتے تھے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے بہت بڑے حدیث ہیں حدیث ہے ان کے طبرانی شریف نام سنا ہوگا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے الجو یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے تو یہ مطلب ہوتی ہے ایسے ہی آکا کے در کی بھیگ تو وہ ہے نا لبوا ہے یہاں آن. لب <سلام> آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے, ہے جھولیاں <سلام> امل سنت کی وجہت ہو رہی ہے ماشاءاللہ <سلام> لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے, ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم کی کیا شان ہے صاحبہ کرام علیہ مردوان پریشانی کے عالم میں فریاد کریں حاضر ہوں جانور آئیں فریاد کریں حاضر ہوں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی فریاد سنیں ان کی مدد فرمائیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے مشکل کچھ آئیں تو آئیے وہی کلام کا آخری شیٹ دوبارہ سنتے ہیں کیوں؟ مشکل سے مشکل کو خوشاہو جب نبی مشکل کو خوشاہو سا خیر براہ برے ہر دو سرا ہو برے ہر دو سراہ سرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے آمین اور اتنا پیارا جو اس نے اعتقاد صاحبۂ کرام علیہ کو نصیب ہوا اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا صدقہ عطا فرمائے الحبیب صلی اللہ, علی صلی اللہ تعالی علی محبت ماشاء اللہ امیر سنت مدنی مذاکرے میں تشریف لانے کی تیاری فرما رہے ہیں اب انشاءاللہ نیتیں ہوں گی اور نیت کے بعد سوال جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے مندر جنہ کے ناظرین اپنے اس سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں اللہ اللہ اللہ جی اپنے غلام رسول بھائی آج جو ایک اچھا میں کچھ سوالات آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں ابھی مجھے اسلام بھائی نے دیا ہے سوالات پر ذرا غور کیجیے گا یہ سوالات یہ ہیں مدنی چینل کے ناظرین یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہاں صرف ناظرین کے لیے ان شاء اللہ اس میں ان کے की حج کی عمرے کی اور بغداد شریف میں حاضری کی ٹکٹ کی قرآن یہ ناظرین کے لیے ان ہم سوالات دیا کریں گے اور اس سوالات یہ ہے کہ یہ سوالات ہوں گے ان سوالات میں ایک دو تین تین سوالات دیں گے اب ایک نمبر کر کے جواب دو نمبر کر کے جواب تین نمبر کر کے جواب دیں گے تینوں کے جواب ایک ہی ایس ایم ایس یا واٹس اپ ایک ہی اس کے اندر آپ تین جواب ہمیں دیں گے درست جن کے اچھا ایک ساتھ تینوں جس کے جوابات ہوں گے اور تینوں جوابات درست ہوں گے تو ان کے نام کو قرآندازی میں لیا جائے گا اچھا اگر تینوں جواب درست ہے لیکن الگ الگ نہیں نہیں تینوں کو ایک ہی آپ نے میسج میں جواب دینا ہے مکمل پرچا ہاں مکمل پرچا حل کرنا ہے اور تینوں کے جوابات درست ہوں اور تینوں کے جواب ملنے پر انشاءاللہ شاء اللہ انہیں قرآن میں لیا جائے گا سو مدنی چین کے ناظرین پہلا سوال آپ کی طرف بڑھاتا ہوں تیار ہیں اللہ اللہ پہلا سوال کیا روزے میں بار بار غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سوال آپ کے سامنے ہے فون نمبر بھی نوٹ کر لیجیے کیا روزے میں بار بار غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا روزے میں بار بار غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرا سوال زیرہ یعنی لوہے کا جنگی لباس سب سے پہلے کس نے بنائی یعنی زیرے سب سے پہلے کس بنائی زرے سب سے پہلے کس بنائی یہ زرے لوہے کا جنگی لباس ہوتا ہے دوسرا سوال ہو گیا تیسرا سوال قرآن کریم میں کس خاتون کا ذکر سراحت یعنی واضح الفاظ کے ساتھ آیا ہے قرآن کریم میں کس خاتون کا ذکر سراہت یعنی واضح الفاظ کے ساتھ آیا ہے یہ تین سوالات آپ سے ہم نے کیے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے تینوں کے جوابات ایک ہی میسج کے اندر خواب واٹس ایپ کریں خواب ایس ایم ایس کریں تینوں کو ایک ہی ساتھ سوال لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ون ٹو تھری ایک دو تین کر کے آپ تینوں کے جوابات ہمیں ان فون نمبرس پر بھیجیں درست جواب ملنے والوں کو پورا اندازی میں لیا جائے گا اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو مدنی مذاکرے میں بھی بیان کریں گے اچھا مجھے, سنت سنت مجھے ایسا گمان گزر رہا ہے کہ جو مدنی مذاکرہ باقاعدگی سے دیکھتا ہوگا نا تو وہ یہ پیپر لیکن یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سوالات ہیں یہ ہم آپ کو اس سلسلے میں دیا کریں گے ہاں تو آپ کو اس سلسلے تک سلسلے تک آ جانا پڑے گا مدنی چینل پر اللہ اللہ ہاں یہ مدنی مذاکرے میں یہ سوالات اعلان نہیں ہوں گے آپ کو اس سلسلے میں سوالات کے جواب سوالات اعلان کریں گے اور اس میں آپ کو جوابات دینے ہیں نمبر ہم نے آپ کو دے دیے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درست جواب دینے والوں کو ہم پورا دازی میں لیں گے مگر تینوں جوابات درست ہونے چاہیے اور تینوں جوابات ایک ہی میسج کے اندر ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکتیں اور مدنی مذاکرے کا فیضان عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ازل ہم آپ کو مدنی مذاکرے میں ہمارے متقفین عشقان رسول کے جذبات اور تاثرات بھی دکھاتے ہیں ماشاء اللہ آج آٹھویں شب ہو گئی ہے اور ایک بڑی تعداد بلکہ میرے پاس جو اور کارکردگی آ رہی ہے اس کے حساب سے تو پچھلے تین دن پہلے جو کارکردگی تھی اور آج ہے تو ایسا لگ رہا ہے شاید ہمارے موتقفین جو ہیں ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے گریجولی اضافہ ہو رہا ہے یا ان کے پاس کارکردگی زیادہ جمع ہو رہی ہے تو ان کے پاس فیگر مزید جمع ہو رہے ہیں مگر ان کے جذبات و تاثرات آپ پچھلے دنوں بھی سن رہے ہیں الحمدللہ سلسلہ جاری ہے اور پورے ماہ رمضان یہ سلسلہ جاری رہے گا ابھی وقت ہے آج آٹھویں شب آ چکی ہے ابھی اشیاء رحمت بھی باقی ہے آ جائیے اور ان عشیقان رسول میں آپ بھی شامل ہو جائیے اور ماہ رمضان کا لطف اٹھائیے زبردست لطف اٹھائیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے آشیقان رسول جو موتقفین ہیں عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں ان کے تاثرات اور ان کے جذبات کیا ہیں paesane ramzan paesane پہلی مرتبہ اتکاف بیٹھا ہوں فیصلہ آباد سے آئے ہوں یہاں تیس دن کے اعتکاب کے لیے مدنی مذاکر کی بدولت سے توبہ کی اور الحمدللہ آئندہ سال بھی تیس دن کا اعتکاف کروں گا بدنگاہی سے توبہ کی میں نے نگران شعرا کا جو بیان ہوتا ہے الحمدللہ جس طرح لوگ جو ہے وہ فلمی ایکٹرز کے فین ہوتے ہیں میں نگران شورا اور حضرت جو ہیں علامہ میں تاری نہیں ہوں میں دعوت اسلامی کا مرید نہیں ہوں آئندہ بھی فضان مدینہ کے اندر پورے ایک کا کرنے کی نیت پر. زندگی کے ماحول کیسے چاہیے کیسے چلانے چاہیے بارہ سے جو نا بہت بہت, بہت کراچی ایک مہینے کے دیکھا کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوں ویسے تو فیضانی مدینہ کے اندر جب آتے ہیں نا آپ کو یہاں پہ رحمت کی چھمک چھم برسات نظر آئے گی لیکن آپ جب ایک اسپیشلی رات میں تراوی کے بعد مذاکرے میں بیٹھتے ہیں تو, تو آپ کے دل سے اب فیضانی مدینہ چھوڑ کر میں نہیں جاتا نہیں جاتا جس کی بھی یاد آئے گھر والوں کو مدنی مذاکرے میں میرے اللہ سنت کے پاس آپ بیٹھتے ہیں علم و حکمت مدنی پھول میں تو ایسی ایسی نالج ملتی ہے نا کہ تو میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی جیسے میرے الحال میں بھی پری انجینئرنگ کے بارے میں پڑھتا ہوں سیکنڈ ایئر کر رہا ہوں الحمدللہ بٹ جب میں نے وہاں پر ایڈمیشن لیا وہاں کا ماحول دیکھا تو ایسی نالج ایسے علم و شکمت کے مدنی پھول ہمیں نہ یونیورسٹیز میں ملتے ہیں نہ اسکولس میں ملتے ہیں ایون کہ آپ جب اپنے کالجز میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ناولس سکھا جاتے ہیں مگر امیر اہل سنک ایک ایسا کام کر رہے ہیں ایسا دین کا ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید اس وقت کسی یونیورسٹیز میں نہیں ہو رہا جہاں سے بھاری فیس بھی وصول کی جا رہی ہے امیر یہاں پہ کوئی فیس نہیں لے رہے اب ماشاء اللہ سارا نظام آپ کے سامنے ہے شہری کا, کا. اس کے لیے بھی اسلامی حالی سے کچھ بھی وصول نہیں کا کی. یہ کیا جا رہا جو آتا ہے اپنا خاکے چلا جاتا ہے لیکن امیر سنت پہ علم و حکمت کے مدری پھول بانٹ رہے ہیں نا دنیا میں پوری دنیا میں ایسا میرے نظر میں کوئی نہیں کرا جب فیضان مدینہ میں آتا ہے کل بھی سکون محسوس ہوتا ہے پھر آپ کے دل سے صدا نکلتی ہے کیا فیضان مدینہ چھوڑ کر میں نہیں جاتا میں آج پہلی مرتبہ مدنی کے ہوں اس سے پہلے بھی ہوں لیکن مجھے مدنی مذاکرے کے بارے میں جو معلومات نہیں تھی مدنی کے اندر کیا نام مجھے اتنی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں آ جائے تو بڑی خوشی ہوئی خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کیا نام اس ماحول کے اندر لے جانے کے تو پھر زیادہ بس واپس یہی کہ کیا پاپا میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور دعوت اسلامی سے خود بھی منسلک کروں مرتے دم تک اور دوسروں کو بھی کیانم جنس کی دعوت دیتا رہا ہمارے پاپا کی برکت ہے ان کے فیض ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ پندرہویں شعبان سے میں نے نیت کی تھی الحمد للہ دو میں ایک بھی نماز قدر نہیں ہوئی ہے، اللہ کے فضل وغیرہ تھے ہمیں کچھ بھی نہیں آ تھا باہر جو بھی سکھا مطلب نماز وضو نماز جنازہ دعا وغیرہ ایسے بہت سی چیز ہمارے والوں میں نے سکھایا گیا ماشاء سب کے سامنے کام ہو رہا ہے اتنی بڑی تنظیم لیکن کئی وہ اپنے معاملہ سیکٹ رکھ لیتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں ادارے کی بدنامی نہ ہو لیکن امیرا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں اگر اس کی غلطی ہے تو اس کا بھی یہ یعنی کہ ہر کام شریعت کے مطابق کر دے اپنی لائف میں جو بھی غلطیاں میری لائف میں ہو رہی تھی اس میں میں نے مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھا ہے الحمد ایک مائنڈ بنا ہے کہ مجھے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے کڑنے کا جو ہے جذبہ محسوس ہوا ہے یہاں پہ اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع ملا ہے مدنی مذاکرے میں الحمد انسانیت سکھائی جاتی ہے کسی کا دل آزاری نہ کی جائے جھوٹ نہ بولا جائے ریبت نہ کی جائے کسی کی نہ کی جائے ہم مستی میں دوستوں میں کسی مذاق کر کے کسی کا دل دکھا میں امیر عصلت اس سے میں کالج کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے حمیر الحسنت کے مدنی مذاکرے میں یہ سنا ہے کہ جس کو نماز کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے نماز کے سنتوں کا پتہ نہیں ہے وہ سلم کا کیا فائدہ میں آج کالج کی تعلیم کو چھوڑتا ہوں اور میں انشاءاللہ شاء لذیذ پورے تقاف کے بعد جامعہ میں مدرس نظام داخل ہوں گا آٹھ سال کا کورس کروں گا کہیں تمام اب آپ بھی تو کچھ مدد فرمائیں میری آواز اب میں نے کہا یہ جو کیفیات آپ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب آپ بھی تو ان پر کچھ کہیں کیا تبدیلی آ جاتی ہے واقعی ناظرین بھی ہو سکتا ہے سر سوچتے ہو کہ یہ کرتی کیا یہ لوگ سات آٹھ دن کے اندر یہ کیا کیا کیا کر دیا ایک وہ جو جوش مدنی ہوتا بل کھول کر بولا وہ یہ گھر پہ جائے اب تو پتہ چلے گا اس کو تیرو اس لیے بھی وہاں جا کے یہ بولنا کہ ماں باپ نے بھی ہم کو نہیں سکھایا خیر نہیں ہے تو ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے ماں نے دودھ پلایا ماں نے پیٹ میں رکھا ایک شخص نے وہ بار بار میں ہر سپی کو اس طرح کی حکایت ہے کہ میں, میں... چھ میل چھ میل کندھوں پہ مار کر اٹھا को اپنی ماں کو اٹھا کر چھ میل گرم پتھروں پر لے کر چلاؤں کیا میں نے اپنی ماں کا حقدہ کر دیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ شاید تیری ماں نے جو تو جب پیٹ میں تھا جو جھٹکے کھائے نا ان کے شاید ایک شاید ایک جھٹکے کا یہ بدل ہو سکے تو ماں باپ کے حقوق سے عہدہ برا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے ماں نے پالا گند اٹھایا آپ بیمار ہوئے بخار آیا بیچاری نے جاگ جاگ کر رات کاٹی باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا پوسا ہے نا تو یہ میں سب کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جملے نہ کہے جائیں کہ ہم کو تو ماں باپ نے بھی نہیں سکھایا اور یہ جذبات میں کسی کے بارے میں کہ اس نے مجھے اتنا سکھا دیا ٹھیک ہے اپنی بات آپ کا جذبات ہے لیکن ایسا تھا کہ ماں باپ کی دل آزاری اس میں غالب گمانے کے ہونی ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ ماں باپ نے یہ سن لیا ہے مدری منڈا یہاں ہوگا ماں باپ نے اگر یہ سن لیا ہے یہ پتہ چلیا تو ہے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگ دینا کہ میں جذبات میں بول گیا تھا اور یہ الیاس نے میری ٹھیک ٹھاک خبر لی تھی مدنی چینل پر کہ ایسا بولا ہی کیوں ماں باپ کے بارے میں ماں باپ کے اپنے حقوق ہے اور دین سکھانے والے کے بھی حقوق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں یہ کسی کو بھی کہیں گے نا کہ مثال کے طور پہ میں دو ڈاکٹروں کے پاس گیا ہے نا مگر انہوں نے میرا علاج نہیں کیا آپ نے میرا علاج کیا تیسرے کو یہ کہے گا دوسرے دو ڈاکٹر ان کا دل دکھے گا نا برا تو لگے گا نا ان کو تو یہ بھی نہ کہا جائے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اس کے پاس گیا اس کے پاس گیا اس بابا جی کے پاس گیا اس سے تعویذ لیے کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ نہ کہا جائے اس سے دکھ, دل دکھتا آدمی کا تو اپنا جو جو بھی منشا یا جو بھی تاثرات ہیں وہ اس طرح بیان کیے جائیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کو ایزا نہ ہو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کبھی کسی کا دل تو نہ ہے تو مدنی منہ معاف کر دینا ناراض نہیں ہونا میں آپ کو جانتا نہیں اسکرین پر دیکھا تو وہ جب سنا تو میں بولا کہ اس کو یہ سمجھانا چاہیے اب جانتا ہوتا تو آپ کو لیکن آپ نے بھی تو اللہ لے ل مدنی چینل پر کا ہے شیر کے بچے ہیں نا میرے ماں باپ نے نہیں سکھایا تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی سن بھی رہے ہوں اور ان کو یہ بھی فائدہ ہو رہا ہو کہ دیکھو یہ ہمارے کو سکھانے والے کہ ہم نے یہاں یہ کیا اب بھی ہم کو سکھا رہے ہیں اور ہم کو ہمارے ماں باپ کے قدموں میں ڈال رہے ہیں تو میری تعریف کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ خوش ہو کر آپ کو یہ کہہ دے کہ بابا آج سے مدنی اولے بہ رہے میرے سفر مامے کا تاج آ جائے گا ہو سکتا ابھی دیکھ دیکھئے سن رہے ہوں کیا بتا اتنے مدری مذاکرے کے شہدائی انہوں نے جو اپنا اظہار کیا تو ممکن ہے کہ یہ ترابی وغیرہ ابھی تھکن اتارنے گئے ہوں گے بےچارے بات ہو جاتے ہیں نا اس وقت تھک جاتے ہیں تو اگر ایسے ہیں تو وہ سامنے آ جائیں امان ہے نا بابا اگر سامنے آ جائیں تو آ جائیں گے ان ہوں گے یہیں کہاں جائیں گے اب یہ اس طرح سب کو سیکھنے کو ملا نہ کہ ماں باپ ماں باپ ہے ما باپ ما باپ ما باپ ما باپ استاد استاد ہے موبائل لکھ موبائل سب اپنی جگہ پر ہے نا اپنی اپنی جگہ پر ہیں تو ایک کی وجہ سے دوسرے کی وہ دل آزاری نہ ہو اس کو ڈی گریڈ نہ کیا جائے ماشاءاللہ آج اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ کوٹلی کشمیر پاک گلہاری کا بینا اور خانپور ضلع رحیم یار خان آج پھر مقابلہ دیکھو کون جیتتا ہے اب بھی کوٹلی غالب لگ رہا ہے خانپور میں کم ہے شاید اب ہو سکتا ہے علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد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 واحلہ علی وحابیا حبیب اللہ صلاح و سلام ویا نبی اللہ علی سخابیا اچھا دوسرا بھی یاد آئے ایک قصہ ہے بھائی نے یہ اعلان کیا کہ میں کالج آج سے چھوڑتا ہوں اور درس سے نظامی کروں گا اس طرح کے جملے اون ایئر نہ کیے جائیں مدنی چینل والوں تھوڑا ہوش کے کھن لو دعود سمی داؤ دعو پہ لگاتے ہیں یار یہ بھی کہا کہ یہ بول دیتا ہے تم. صحیح تو بولتا ہوں اب یہ بھی تین چار سو ہیں یار وہ چلا دیتے ہیں اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو آنے سے روکیں گے کہ یہاں بھائی یہ پتہ نہیں کیا کرتے کہ یہ پھر اس کو مولوی بنا دیں گے اور دنیا کی تعلیم سے روک دیں گے حالانکہ ہمارے پاس ایک سے پڑھے لکھے سائی بھائی ہیں انگلش میں بیان کرنے والی نہیں انگلش میں پورا مدنی چینل چل رہا ہے اس وقت تو اب وہ اس کے اپنے جذبات تھے تو ایسے جذبات او نیرنا کیے جائیں پلیز اللہ کرے جنہوں نے چلائے وہ سن رہے اور کوئی ہم مجھے معذرت نامہ بھیجیں کائندہ خیال رکھیں گے نہیں میری داوت ایسا بھی داؤ پہ لگتی ہے اس طرح اس میں تو لاکھوں پڑھے لکھے یہ ہمارے مفتی صاحب انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں بات باتوں گا تو انگلش سیکھ رہے ہوئے تو نہیں ہے نا انگلش جو لوگ انگلش بولتے ہیں کیا ان پر ہم اسلام نہیں پیش کریں گے ان کو نیکی کی دعوت ہمیں نہیں دینی تو غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں جامع جامع مدینہ میں انگلش کورس کروایا جاتا ہے آئی ٹی پوری ہماری پڑھے لکھے لوگوں کی تو ہے اور پورا مطلب یعنی نیٹ ورک ہے اس کا انٹرنیٹ کا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک یہ بھی انگریزی ہے نا باہر لیا کہ وہ احتیاط اچھی ہے کہ لوگوں کو غلط فیم ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم.